تم حریُما نئی کو بالنیناورغ پہیں نحمده ہو و دسللی اللہ رسول نہیں قیم بعد فقط قال اللہ تبارہہوتالہ کہ ورت فسی ہوھے آالے براد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكازمين الغيز والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وعن نبي هرينة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوسني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه الإمام البخاري رحمه الله رب سہلی صدری ویری رب اللہ آج ارمعین نوی کی جو حدیث ہم پڑھنے اس میں غصے کی ممالک ہے شدت کے ساتھ تکرار کے ساتھ اس کے لیے تبھی میں نے سورہ آل عمران کی دعایات آپ کو سنائی ہیں وہاں ارشاد ہوتا ہے وہ سارے مغفرتم میں ربک اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو مسارت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش سارے اولا مغفرت رب اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو و جنت اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ ارزو ہے ثباوات لرد جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے وہ تیار کی گئی ہے سجائی گئی ہے اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تکوا کے لیے ان اہل تکوا کے کچھ اوساف کیا ہیں الزیت وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مراد ہے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں اللہ کی رضا کے لیے اس کے مندوں میں سے جو محتاج ہوں جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو ان کی مدد کرنا یتیم ہوں بیوائیں ہوں مسکین ہوں کوئی قرض تلے دب گئے ہوں وہ سب کے سب اس میں آ جائیں لہذا دوسری مت کیا ہے وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجود ان سب کو استعمال کرنا اس کے لیے خرچ ترکار ہے بارہ میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ دو مدیں ہیں خرچ کرنے کی اللہ زینے یون فقور در مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے غنی ہے تب خرچ کر رہا ہے تو غائب بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہے پھر خرچ کرے یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک قدم ہے در تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کرے ول کا اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہوں وفین اناس اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر کسی خطا پر یا وہ آپ اس نے آپ کے ساتھ کوئی سیاتی کی ہے تبھی تو غصہ آئے گا لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو آفین اناس یہ دو کام اور حقیقت ایسی کام کے دو رخ ہیں کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ اور جس سکتے میں تم پر زیادتی کی ہے تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کر دو وہ ظہب المحسنین اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہیں اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم بڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی ہے اور اگلی حدیث میں پھر آ رہی ہے احسان کی سے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو وہ لوگوں کو پسند آنے والی ہو بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو جائے تو اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث صاحب کو سنا رہا ہوں اس کے علاوہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت کی ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ رجلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اوسی نے حضور مجھے کچھ وسیعت فرمائیے اوسا یو وسیعت کرنا وسا یو سی یو اس کے معنی میں وہی ہے وسا کے معنی ہو جائیں گے تدبیر مسلسل وسیعت کرتے رہنا نصیحت کرتے رہنا اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی ہے نے مجھے وسیعت فرمائی ہے مجھے نصیحت فرمائی کا آپ نے ایک ہی بات فرمائی غصہ نہ کیا کرو مغلوب الغضب نہ ہو جایا کرو کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے تمہارے اوپر اپنا غلبہ کردا اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی اس نے پھر پوچھا اس سے نہیں حس کیجیے وسیعت آپ نے پھر فرمایا لاتا ہوگا پھر پوچھا وہ تکرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات دی تھی اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے تب پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے غصہ اللہ تعالی نے انسان میں رکھا ہوا ہے البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن غالب الحسن بصری ان کا ایک قول بڑا حقی مانا ہے بہت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے مکمل انسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نسفور آدھا انسان وہ انسانیت کے معیار پر پورا پورا نہیں اترتا ہاں نصف کا جاتا اور ایک انسان ہوتا لہسا میرا جلد وہ انسان ہوتا ہی نہیں وہ ہے پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفا ہو جائے اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفا بھی ہو جائے یا دیر میں آئے تو دیر میں رفا ہو یہ دونوں برابر ہو جائے جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گئے دیر میں آیا دیر لگا دی جانے میں بھی, بھی اور جو سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے اسے غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے وہ حصل میں پھر انسان نہیں ہے وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے تو غذب کے اعتبار سے یہ تین درجے جو ہیں وہ سامنے رہنے چاہیے پھر مزاجوں کی بات بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں باس طبع کے اندر جمال کا آنسر زیادہ ہوتا ہے جمالی شخصیت خوبصورت شخصیت تمام. باس جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ نبیوں میں بھی ہے حضرت موسا علیہ السلام جلالی طبیعت جاگ آپ کو معلوم ہے اس کے واقعات کو ہمارے سامنے ہے جو قرآن میں موجود ہے کہ ایک قیمتی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسا نے ایک مکہ لگایا ہے اس قیمتی کو اور اس کی جان نکال دی تو ان کا ان کے غزب کا ان کی جلالی طبیعت کا یہ آلو ہے اور اس کا سب سے بڑا نفسہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بنیسائی کو لے کر نکل آئے دریا یا سمندر بھی اللہ نے پاڑ کرا دیا سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر اس کے بعد وہ منحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت بھی جائے اس لیے کہ اصل میں حجرت کے مار پھر شریعت آتی ہے حجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے جیسے کہ بارہ برس حضور کے مچے میں ہیں کشاکش ہے جسے ہم آپ طور پر کش بکش کہہ دیتے ہیں ایک سٹرگل ہے اس میں مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں مارے کھائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کے لیے جانے کا موقع نہیں تھا نماز بھی جا کر پنج وقتہ جو ہے وہ سن گیارہ نبوی میں فرض ہوئی ہے یعنی آپ سمجھیے کہ ہجرت سے ایک ڈیڑھ سال پہلے اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی واقعہ چاہیے اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں ہاں عام طور پر لفظ و استعمال ہوا ہے اپنے مال کو پاک کرو پاک کرتے رہا کرو مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو اس سے وہ مال پاک ہو جاتا تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر ہجرت کے بعد شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں اور دورہ تو میں قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے جلس آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ ایک نیلے کاغذ پر بنتا ہے بلو پرنٹ تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت صلی اللہ صاحب وسلم کا وہ سورہ مکرب تیار ہو گیا پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ معدہ اس کی تکمیل کی شروع تھا. بہر جب حضرت موسا کو ہم اللہ تعالیٰ نے طلب کیا چالیس دن کے لیے کوہے ٹور پر اس کو ہم چنلا بھی کہہ سکتے ہیں چالیس روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی مشقت روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر اللہ اس کے بعد انہیں اللہ نے طورا عطا فرما دی اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار ہیرا میں آپ کی جو خلوت گزرینی ہوتی تھی اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کا نہ صفت و تام و فی غار ہیرا اتفکر و بل اعتبار غور و فکر کرتے تھے یہ کائنات کیا ہے کیا اس کا نظام ہے یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں یہ کیوں انسان انسان کا خون کرتا ہے یہ کیا بات ہے یہ چاہ وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے بہرال لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے تو اسی طریقے سے وہاں چالیس دن کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد الواح دے دی گئی جو پتھر کی تختیاں تھیں ان کے اوپر جو جو بنیاد ہیں جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے شریعت محمدی کی احساس ہے تو شریعت کمانڈمنٹس ہیں جو کہ پتھر کے سلوں پر لکھی ہوئی دی گئی ہیں حضرت موسا علیہ السلام کو اب پیچھے کیا ہوا حضرت موسا کی اس غیر حاضری میں سامری کو موقع مل گیا اس گمراہ کرنے کے لیے ایک شوبدہ دکھایا اور وہ شوبدا کیا تھا آل فرعون کے جو زیور وغیرہ ہوتے تھے ان لوگوں کے وہ اسرائیل کے لوگوں کے پاس امانت رکھا کرتے تھے یعنی انہیں بھی اندازہ یہ تھا اسرائیلی جو ہیں یہ بدیانت نہیں ہے یہ جو ہے جو ہے اس کے اندر جو ہے کریں گے کوئی خیانت خائن نہیں بہر آ چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے حضرت یعقوب کی اولاد تھے تو چاہے اور ان میں خرابیاں آ ہوں گی لیکن یہ کہ یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس امانت رکھی ہوتی جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آ گئے اس کو کہا اس نے سامنے دیکھا یہ پھینک دو کوئی تو نجس تمہارے لیے جائز نہیں اس حد تک تو بات ٹھیک ہوئی پھر ان کو پگھلا کر اور ایک بچڑے کی شکل بنا لی اور اس کے اندر ایسا کچھ میکینزم رکھا جو اس میں سے ہوا گزرتی تھی اندر سے کھوکھنا تھا تو آواز ایسی آتی تھی جیسے کہ بچڑا ڈکرا رہا ہو اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا یہ موسا کو تو مغالطہ لگا ہے کس غلطی فہمی کے اندر وہ پڑ گئے ہیں کہاں گئے ہیں کس خدا کے پاس گئے ہیں یہ خدا تو یہ ہے یہ ہے تمہارا خدا اسے پوچھو بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہیں کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرست شروع کر دی اب جب اللہ نے بتایا اے موسا تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے اس کو دوں آپ کو کہ حضرت موسا کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہتور پر آنے کا آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچ گئے شوق اللہ نے ایکسپلینیشن کال کی یہ سورت میں موجود ہے ماج اللہ کن کو میں گیا موسا یہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ ابھی تو وہ وقت معین نہیں آئے کیوں آگے اب حضرت مساف تعجب سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ میں تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ اور الٹی جو ایکسپلینیشن کال کرنی پڑ رہی ہے کہل تو ہی لے کر ربی ربی نے تڑما پر فردار میں چو جلدی کر کے آیا اس لیے تو راضی ہو جائے کہ تیرے ترب کرنے پر میں وقت معین سے بھی پہلے پہنچ گیا ہوں فرمایا نہیں یہ اجرت جو ہے یہ ایسی خطا ہے تمہاری کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی ہے اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو عدم لحم السامری سامری نے گمراہ کر دیا یہ خبر پاکر اب حضرت موسا علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنی قوم اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ آراف کے اندر ہے فلما رجا موسا علاقوں میں ہی غزبان آصفا غزبان یہ غزب کی ایک انتہائی شکل ہے اس وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کسی شے کی شدت کو ظاہر کرتے انا جوان میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں ان اچان میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں اس رحمان جس میں رحم جو ہے وہ ٹھاٹے مارتے سمندر کے ماہر تو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غزبان تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طبیعت حضرت علیہ السلام کی کہ انہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے مشرک ہوں گئے وہ شرک میں جلی شرک خفی شرک میں باقاعدہ ایک پرستش جو ہے, ہو رہی ہے ایک بچرے کی اسے خدا مانا جا رہا بہت ہی انتہائی افسوس اور رنس کی چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی طبیعت کا مظہر القل القریا وہ, وہ تو آپ نے ڈال دی وہ میرا سے اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ کر بلکہ داڑھی کے بعد پکڑ کر اور پیشانی کے بعد پکڑ گھسیٹ آئیے تم نے کیا, کیا میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا یہاں تمہارے ہوتے ہوئے اور یہ کام ہو گیا تم کیوں نہ میرے پیچھے آ مجھے بتانے کے لیے بہرحال آ چونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے انہیں رہنا تو وہاں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا اس لیے میں نے برداشت کیا, کیا کر روکتا رہا میں لیکن یہ کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا لیکن بہرحال اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہاں پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ بارہ قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور زمہ کریں تو تورات کی روایت کے مطابق ستر ہزار یہودی قتل ہوا اور یہیں سے قتل مرتد کی سزا اسلام میں یہ قتل ہے یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو من حدیث ہیں آج کل اور روشن خیال ہیں اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سلد لینا چاہتے ہیں مغرب سے تو مغرم کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے ایک مسلمان ہے اسے اگر عیسائیت پسند آ گئی عیسائی ہو جائے اس کا حق ہے کیونکہ مجرم تو نہیں یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے تو یہ تو حقیقت جو بنیادی حقوق ہے انسان اس کے خلاف ہے اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضامندی سے ضرع کرتے ہیں آپ کو کیا اعتراض ہے جو ان کا حق ہے ہاں مائنر نہ ہو چھوٹے نہ ہوں نہ سے زندہ دکیا کیا گیا ہوں. جبر نہ کیا جائے جبر کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے لیکن اگر رضا کے ساتھ بام رضا مندی سے وہ کرتے ہیں رنا تو کوئی جرم نہیں ہے ان کی مرضی ہے تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا جس طرح کا ایک مبالغہ میرے تصور دنیا میں ہو گیا ہے اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو ان کے انہیں کو ماڈل بنا رہے ہیں اب تو وہ کہتے ہیں کہ لا قرآن میں کہاں ہے مرتب کی سزا اس طرح قرآن میں کہاں رجم کی سزا تو یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں لیکن اصز کی ہیں تورات سے ظاہر بات ہے کہ حضور سے پہلے جو شریعت موسوی تھی وہ لاگو تھی یہودیوں کے لیے شریعت موسی تھی آج تک بھی ہے عیسائیوں کے لیے بھی حضرت مسیح یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شریعت موسیقی کو ختم کرنے آیا ہوں میں لا آف موز تھنک آئی کم ٹو ڈسٹرس لا آف موز ول بی اپلیکیبل ٹو یو وہ تو سینٹ پال نے ختم کیا اور آج کی عیسائیت جو ہے یہ عجیب مذہب ہے جس میں کوئی قانون نہیں نہیں لیکن یہ کہ اسلام میں باہر آل انسانی حقوق کے بھی حدود ہیں ان حدود کے اندر انسانی حقوق ہوں گے ہاں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو کوئی اور پسند آپ مسلمان ملک کو چھوڑ دیجیے دارالاسلام کو چھوڑ دیجیے بات چل جائیے لیکن یہ ہے کہ اسلام میں رہتے ہوئے آپ کو اختیار نہیں ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ایک نظریے پر ہے وہ نسل پر نہیں ہے وہ رنگ پر نہیں ہے وہ زمان پر نہیں ہے نظریے پر نظریے کو کمزور کر دینے والی شے یہ ہے کہ لوگ سازش کر کے ایک وقت میں ایمان لائیں اور پھر مرتد ہو جائے تاکہ اسلام کی ہوا اکھڑ جائے اور اس کا معاملہ سورہ آل عمران ہی کے اندر موجود ہے کہ وکالتائے فتم بن اہل کتاب آمنو بلزیم انزلہ ان لذیذ آم انون آ مقفرو آخر جم دیکھو بھائی جو بڑی دھاک بیٹھ گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی جو شخص ایمان لے آتا ہے چاہے اسے انگاروں پر ڈال دیا جائے وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا تو یہ ایک ساکھ ہو گئی تو یہ گڈ ول ہے ایمان کی, ایمان کی ایک ساخ جو چاہو کر لو اس کو قتل کر دیا امو جال دے حضرت سمیہ اور حضرت یاسف رضی اللہ تعالیٰ عما دلہ کو قتل کر دی انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا حالانکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے ایمان دل میں قائم رہے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے صرف جان بچانے کے لیے جائز ہے اجازت ہے چناتے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے عمار نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا اور پھر ان پر شدید پشمانی تاریخ ہوئی لیکن حضور نے اطمینان دلایا کہ نہیں اس کی بھی اجازت ہے باقی جو مقام تمہارے والدین نے حاصل کیا وہ تو بہت مقام ہے لیکن وہ عظیمت اپنی جگہ یہ نقصت بھی اپنی جگہ دین کا ایک حصہ ہے بارا سازش کیا کیمن نہ ایسے کرو کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آؤ اے لوگوں اے مسلمانوں جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہم بھی ایمان لاتے ہیں ہم بھی مومن ہو گئے دن بھر رہو اب اس میں یہ اضافے میرے ہیں ذرا حضور کے قریب رہو صحبت قریب سے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں قریب رہے ہیں شام کو کافی ہو جاؤ مرتض ہو جاؤ یہ دیکھ لیا ہم نے یہ تو دور کے ڈھول سوانے ہیں ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا کوئی بات ہے نہیں کوئی خاص بات نہیں اس سے کیا ہوگا لال لحم کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہیں وہ متزلزل ہو جائے گی آخر سب لوگ تو برابر کے نہیں ہوتے ہر مرد مرد کمزور ایمان والے لوگ بھی تو نا اور ان سے بھی نیچے منافقین بھی موجود تھے لیکن کمزور ایمان والوں کے دل کے خدشہ پیدا ہوا ہوگا وش وش اندازی کا شیطان کو موقع بھی گیا کہ بھائی کو بات دیکھی ہوگی نا بڑے بھلے لوگ تھے بڑے اچھے لوگ تھے بڑی نیکلیتی سے ایمان لائے تھے اور حضور کی مستقبت میں اور محفل کے اندر بڑے معدب ہو کر بیٹھے رہے تھے بڑی توجہ سے حضور کا کلام سنا تھا تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا جو دیکھی ہے انہوں نے تبھی تو جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے اس فتنے کا صد باب کرنے کے لیے قانون بنا ہے جو اسلام لائے دیکھ بھال کر لائے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ایک وادی اس کے اندر قدم رکھنا ہے جس میں مشکلات بھی آئیں گی تکالیف بھی آئیں گی لیکن یہ کہ بہرحال اس سے رجوع کرنے کا پھر حق نہیں ہوگا اسلام اگر چھوڑو گے تو کرتے کیے جاؤ گے یہ کنڈم کرنا اس کو شریعت اسلامی کے خلاف بغاوت ہے قرآن میں نہیں ہے لیکن ازرو قرآن تو رات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ مکے کے کفار و مشتقین کا کال نقل ہوا ہے قال قرآن و لذیب انہوں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو محمد پیش کر رہے ہیں اور نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے ہے تو تورات کو بھی ایک معنی میں قرآن کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سزائیں جو ہیں قتل مرتد اور رجم کی سزا بھی ظاہر بات ہے قرآن میں نہیں ہے، مانتے قرآن میں نہیں لیکن شریعت جو ہے وہ صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے بس یہ بات ایک اصول موٹی شریعت کی دو بنیادیں مستحکم ہیں مستقل ہیں مستقل میں ہیں انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر کتاب اللہ و رسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے سنت صرف قرآن نہیں یہ اہل قرآن جو بھی کہلاتے ہوں جن کو منقجین حدیث کہنا چاہیے جو یہ قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی بہت کافی ہے اس کی پھر تعبیریں جو کرتے ہیں ان میں سے دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں نماز کتنی ہوگی نماز ہے بھی کہ نہیں سلاد کے معنی نماز ہے بھی کہ نہیں؟, نہیں متفق نہیں کیسے ہوں گے جو سنت رسول سے معیل ہوا ہے سلو کما رہے تو مونی وسلی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں سارا معاملہ تو اس سے ہے تو بہرحال اس اعتبار سے یہ جو میں نے آپ کو حضرت مسا علیہ السلام کا معاملہ بتایا تو اس میں میں ایک بات قائم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں کہ غرب کب آتا ہے انسان کو غصہ کب آتا ہے کسی نہ کسی حمیت پر زد پڑتی ہے تو غصہ آتا ہے یا تو حمیت ذات ہے آپ نے محسوس کیا میری ذات کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے میری میری شہرت پر میری عزت پر لہذا غصہ آئے یا یہ کہ میرے خاندان پر جو ہف گیا ہے بے حرمتی کی گئی ہے یا میری قوم اور وطن پر اور یا اللہ کے دین پر تو اس میں حمیت دینی پر غصہ آنا یہ ظاہر بات ہے کہ مستثنا ہو جائے گا ان غصوں سے جو حمیت ذاتی پر آیا ہے یا حمیت آئلی پر آیا ہے یا حمیت قومی وطنی پر آیا ہے لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے معاملے میں غزم ناک ہو جانا اس میں ظاہر بات ہے کہ فرق پڑ جائے گا بنیادی طور پر تو حضرت موسا کا غصہ جو آیا ہے وہ اس پر آیا ہے کہ میری قوم یہ وہ لوگ جنہوں نے نو جو ہے موجے وہ تم مصر کے اندر رہتے ہوئے دیکھے بلقات ہے نا موسا آیات سورہ اسرائیل میں نو نوجے شروع میں دو تھے پھر چلے گئے اور پھر اتنے بڑے بڑے سب سے بڑا سمندر کا پڑ جانا اور اسی سے رائے سینا کے اندر اس پڑاؤ جو ڈالا ہے کوہے ٹور پر اس سے پہلے منو سلوا کا نظور ہوا ہوگا ایک چٹان سے بارہ جو ہے چشمے بھی پھوٹے یہ سب کچھ دیکھا تب حال یہ ہے اس کا تو اس پر غصے کا غضبناک ہو جانا یہ گویا کہ بالکل معقول ہے کریم قیاس ہے جی اس میں بھی ایک اور مثال ہے اللہ کے رسولوں میں سے انہیں بھی حبیت دینی پر غذب ناک ہوئے اور انہیں غصہ آیا شدید وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے وہ زمون اسباب موازمند نقدرا گئے نینوا ایک شہر ہوتا تھا عراق کے شمار کے اندر وہاں یہ بھیجے گئے تھے رسول بنا کر انہوں نے دعوت دی جو بھی تلقین نصیحت تبلیغ حق ادا کر دیا قوم ایمان نہیں لائی پڑی رہی اس کے بعد یہ غضبناک ہو کر اب یہ غضب جو ہے یہ دین کا غضب ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر چل گئی لیکن یہاں ایک خطا ہو گئی ان سے حضرت موسیٰ سے خطا کیا ہوئی تھی کہ وقت معین سے پہلے پہنچ گئے فینا کت فترنا قوم اگر مالک اس کی سزا مل گئی یہاں غلطی کیا ہوئی کہ رسول جو قوم کی طرف بھیج دیا جائے جس قوم کی طرف یا جس شہر کی طرف یا جس علاقے کی طرف جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کے نہ آ جائے رسول جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا یہ ہے کہ وہ اتنے گزبناک ہو گئے کہ یہ بات جو ہے یہ ذہن کے سامنے نہ رہی اور آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ بدبخت قوم جو ہے یہ تو ہلاک ہو کر ہی رہے گی تو یہ چھوڑ کر چلے گئے یہ غلطی ہوگی چنانچہ آپ کو یاد بھی آگیا گیا ہوگا کہ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ ہے اللہ کی طرف سے عام صحابہ کے لیے تو آپ نے کہہ دیا چلے جاؤ مدینہ جاؤ آپ خود نہیں گئے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن واضح طور پر معین طور پر آپ کے لیے اجازت نہیں آ گئی اس وقت تک آپ نے پکے سے سفر نہیں کیا حضرت یہ واقعہ سیرت کا مشہور واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اونٹنیاں تیار کی تھی کہ لمبا سفر ہے اور تیز جانا ہوگا ہم جب جائیں گے تو پیچھا کیا جائے گا تعاقب ہوگا تو اچھی فرما اونٹنیاں ہوں تو انہیں خوب کھلا پلا کر تیار کیا تھا اور حضور کو بتایا نہیں تھا اب منتظر تھے حضور کیا اجازت آ نہیں ابھی نہیں آئی پوشا نہیں نہیں آئی اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور نکاح میں آ چکی تھی حضور کے لیکن تھی ظاہر بات ہے جو چھ سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا نو سال کی عمر میں ہوئی ہے بعد میں مدینے میں جا کے تو تل کی کہ ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تشریف لا رہے اب یہ بات بڑی غیر معمولی تھی عرب میں یہ جو وقت ہے کلوئے کا زور اور عصر کے درمیان اس میں بازار بھی بند ہو جاتے ہیں آفیسز بند ہو جاتے ہیں اور یہ کہ کسی کے گھر آنا جانا وزٹ یہ کہ آپ کو کھانے پر بلایا ہو دوپہر کے بعد دوسری ہے. ایک آنا جانا نہیں ہوتا وزٹ نہیں ہوتی تو بڑے حیران ہوئے ہو. حضور نے اپنا چہرہ وغیرہ چھپایا ہوا بھی ہے اپنے رومال میں تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں حضرت ابو تو آپ کی اب زائر بات ہے ہو چکا تھا وہ تو محرم تھی یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے آپ آئیے آ آپ نے کہا کہ بکر اجازت آ گئی اب حضرت ابو بکر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا دل میں سوچتے تھے کہ اب مجھے شاباش ملے گی عرض کیا حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں خوب کھلا پلا کر فربا کیا ہے تیار کیا ہے حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا اچھا میں ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابوبکل روپ رہے کہ حضور کیا مجھ سے بھی مغرب ہے میں نے اپنے جان و مال میں سے کون سی چیز آپ سے بچا کر رکھی سارا مال آپ پر خرچ کر چکا آپ نے اشارہ کیا حضرت عائشہ کے بارے میں تو ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے کیسے آپ کے وہ دینی معاملہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہو بس اتنا کہنے کی دیر سے بیٹی پیش کر دی تو میں نے اپنی کون سی چیز کو آپ سے بچا کر رکھا یہ ان کے الفاظ نہیں ہے یہ میں ان کے جذبات کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں لیکن یہ واقعہ میں آتا ہے کہ رو پڑے بہرحال یہ جب تک ایکسپریس پرمیشن نہیں آتی اس وقت تک رسول نہیں جا سکتا حضرت اس چھوڑ کے چل گیا. مغازب تو اس کو اللہ تعالی نے پکڑا اس لیے کہ یہ غلطی ایسی تھی کہ جس کے اوپر پکڑ ہو یہ تو کار رسالت کے اندر جو اس کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کے اندر کمی ہوئی ہے لہذا پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے جو لا الہ اللہ انت ساگ میں کام تو مجھے تو آپ نے جو بھی وہ استغفار کیا ہے اللہ سے پھر اللہ نے معاف کیا پھر اس مچھلی نے ویل مچھلی کو ہی, ہی جو شت العرب میں معلوم ہوتا ہے شت العرب میں اس نے نگلا ہے اور ست العرب یہ دونوں ذریعہ جو ہیں فرات اور دجلہ جب عراق کے جنوب میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں تو وہ تو گویا کہ ایک بڑا سا چھوٹا سا سمندر بن جاتا ہے اتنا بڑا وہ شت العرب کہلاتا ہے اس سے ہو کر پھر گلف میں آئے اور گلف سے ہو کر کہیں مکران کے ساحل پر آ کر اگلا ہے اللہ کے حکم سے بچلی نے حضرت علیہ السلام کو اس پر ایک تحقیقی مضمون میساک میں ایک زمانے میں شائع ہوا تھا میں اب اس کی تفسیر میں نہیں جا سکتا کہ اس علاقے میں حضرت صلی اللہ کو اور پھر وہ اس کے ساحل پر پڑے رہے تو معلوم ہوا کہ یہاں پر غضبناک ہو جانا اگرچہ تھا حمیت دینی کی وجہ سے لیکن وہاں بھی جو بنیاد ہے دین کی اور جو اس کے جو شرائط ہیں ان میں سے کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں اس میں سے اگر کسی رسول سے بھی ہوا ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے گرست ہوئی ہے اور یہاں یہ نوٹ کرا دوں میں آپ کو ہم جو مبالغے آمیزی کیا کرتے ناطوں کے اندر راج کل انتہا ہوئی ہوئی ہے ٹی, ٹی, ٹی وی کے اوپر باس چینلس کے اوپر نا تے ناتے ناطے ناتے, ناتے ناتے پھر ان کے اندر جو جو مالغے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ہے مجھے یونس مکہ پر بھی فضیلت مت دو اب یونس مکہ وہ ہیں واحد رسول جن سے کچھ خطا ہوئی ہے اور جس پر سزا ہوئی ہے باقی اور رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی بات ثابت خطا ہوئی ہے حضرت موسا سے بھی آج اللہ قوم کہ موسا لیکن خطا جو ہے اس کی کوئی سزا حضرت موسر کو نہیں ملی واحد رسول ہیں حضرت یونس علیہ اللہ قوم یونس اور اس کا جو فائدہ پہنچا ہے یہ جو آج کی جدید اکاؤنٹنگ ہے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ہر ڈیبٹ کے اگینسٹ کوئی انٹری برابر کی جو ہے کریڈٹ کی ہوگی ہر کریڈٹ کے اگینسٹ ڈیبٹ کی ہوگی یہ جو ڈیبٹ ہوا حضرت یونس کے خلاف یہ کریڈٹ بن گیا قوم کے خلاف قوم کے حق میں کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے جس کے بعد کے کسی قوم کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا جیسا کسی فرد کے لیے جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب توبہ کا دروازہ بند ہے تو جب وہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے وہ قوم کو یاد آ گیا کہ یہ تو یہ بات وہی ہو گئی جو یونس کہا کرتا تھا علیہ السلام وسلام گھروں سے نکلے آئے پوری قوم باہر آ گئی اور چیخ چیخ کر رو رو کر گڑ کر اللہ سے معافیا مانگی دعائیں کی اللہ نے ان پر سے عذاب ٹال دیا تو سورہ یونس میں اس کے بیان کیا گیا ہے کہ عذاب الہی کے جب شروع ہو جائیں آثار پھر وہ ٹل نہیں سکتا اللہ قوم یونس یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے استثناء ہے واحد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اب آخری نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حدیث میں ایک بات بڑی اہم ہے یہ جو آپ نے فرمایا لا تغذب لا تغذب لا تغذب لا تغذب محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ہے شخصی تشخیص اور علاج جو روحانی معالج ہوتے ہیں ظاہر ہیں, ہیں روحانی معالج سے تسکیہ کرتے ہیں اس طرح ہمارے ہاں صوفیہ جو ہیں جنہوں نے اپنا تسکیہ کرایا ہوتا ہے کسی بزرگ سے وہ پھر دوسروں کا تسکیہ کرتے ہیں یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس تزکیے کے اندر پی پی کال مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی بات سب کو بتائی جا رہی ہے ایسے بھی ازکار اور آج ہیں جو حضور نے سب کو بتایا ہر نماز کے بعد بعض ازکار ہیں اللہ معلوم ذکر کا بکرے کا اس کو عبادت وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حضور کی طرف سے یہ پڑھا کر پڑھا کرتے تھے یہ سب کے لیے لیکن ایک ہے پرسنل اس لیے کہ اس روحانی معالج کا کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اشخاص کے اندر جو ذاتی اب کسی کے اندر کوئی مرض ہے کسی میں کوئی مرض ہے کسی کے اندر دولت کی محبت زیادہ ہے کسی کے اندر غصہ جو ہے وہ بہت تیز ہے کسی کے اوپر شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہے تو وہ جو کال ہے وہ ہوگی پرسنل کال یہ گویا کہ ایک پرسنل پرسکرپشن ہے اس شخص کے لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ غضب کا اور کا معاملہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد تھا لہٰذا اسے حضور نے تکرار کے ساتھ اسی کا مشورہ دیا اسی کی وسیعت سنمائی صبح اللہ کوئی منظوال نہیں